نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سياط الشياطين من يهديه الله فلم ضل من يضل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهود لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهود ان محمدا عبد ورسول الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبديل لكلماته ولن تجد من دون ملتحدا دو آیت سول کی پڑی ہوئی ستائیس اور اٹھائیس جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علام کو قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا ہے جبکہ اس سے پہلے صحاب کہف کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا اصاب کہف کے واقعے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا حق دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں جس مضمون کو بھی اٹھایا ہے وہ مکمل کافی اور شافی جامع اور معام نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ خلاصہ ہوا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی اس مسئلے کو تناش و قرآن عت الماعاء وحلی کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ اساب کہاف کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے اندر جو لوگوں کے اندر باتیں مشہور ہیں ان کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ جو بات اللہ نے بتائی وہ بیان کیجیے یہ کسی بھی مسئلے میں قرآن کی تلاوت کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما مختلف نفی مشین حکم اللہ جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے حکم اللہ کی طرف ہی نہیں اس کو لوٹا اللہ کی طرف اگر سمجھ میں آتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نہیں تو اس بارے میں سہوت اختیار کرو یعنی قرآن کافی ہے اعتبار سے تبلیغ اور دعوت کے لیے اسرائیلی روایات اور دوسری کتابوں کے حوالے دینا اور لوگوں میں بیان کرنا قرآن کریم کی شاید کے خلاف ہے صاف کہب کے بعد یہ بیان کیا کیونکہ قرآن کے پانچ علوم جو قرآن کے علم کو پانچ حصوں میں شاہ ولی اللہ مدید تقسیم کیا جس میں جو ہے علم اور علم علمحکام علم التذکیر التکیر بیام اللہ علمکیر علم التذکیر اللمکیر ایام اللّہ یعنی جو واقعات گزر چکے ہیں وہ بھی ایک موضوع ہے قرآن جو ہے یہ بھی ایک موضوع ہے اس لیے امامی قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عیشاۃ کریمہ کی کیا دفسی کی اولمیفی منہ علی کلگتابۃ العلیہ نفیز یعنی کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اولم اولمقفیم کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کے پر تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کی تلاوت کافی ہے ہر مسئلے کے لیے دین و دنیا کے سارے مسئلے اولما فیم اللہ ان ہم نے ان پر ایسی کتاب نازل کی جن پر تلاوت کی جاتی ہے یہ کافی ہونا چاہیے دوسری چیز کافی میں سمجھا مگر دوسری چیز کو کافی سمجھو گے تیوانق قیدم ہے ملمیک فہل قرآن فلاں کفا اللہ ملم عش فہل قرآن فلا شفا الله جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہے اللہ اس کے لیے کسی چیز کو کافی نہیں کرے گا اور ملم اقفل اور جس نے قرآن سے شفا حاصل نہیں کی فلاں شفا اس کو اللہ کبھی شفا نہیں دے ہمیشہ شکو بنائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا تفصیلا الک الشی طبیان الک الشی ہر چیز کی وضاحت ہر چیز کو اللہ نے کھول کے وعدہ کیا طبیان القشی وحدم الرحم اور ہدایت اور احمد بھی اور شارت بھی ایمان والا اور اللہ علی فرمایا کتاب اللہ علی طبی الم الدلفی رحمت اللہ قومی اپنے آپ پر کتاب نازل کیا تاکہ جتنے اختلافات اس کو واضح کر قرآن کی روشنی میں کہ یہ سارے گمراہی کے راستے عہدوں ہدایت بھی ہے علم بھی ہے عمل بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس لیے اس میں یہ بھی تمبی ہے کہ اگر آپ نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں کو پڑھا تو یہ آپ نے اللہ کے کلام کو بدل لیا اس لیے کہا قتل گلا کو رب کی تلاوت اس چیز کی جو آپ پر وحی کی گئی آپ کے رب کی طرف سے لم و بدل لے ماتے اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہو یعنی اللہ کے کلام کو وہ نہیں بدل سکتا اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو نہیں بلکہ جیسے ہیں ویسے پیش کریں بلغ بلغما ان سے کہ میں مربع جو آپ پر تبلیغ کی گئی ہے اس کی تبلیغ جو آپ پر وحی کی گئی اس کی تبلیغ کیجیے وہی کی تبلیغ کیجیے بلغما ان سے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسا لاتا فقرا تخرا فما بلخت رسا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور اگر پہنچایا تو کیا ہوگا اگر قرآن کو یا حکام کو پہنچائے وہی کو پہنچائے تو اس کا اللہ نے جزا بھی ذکر کر دیا اس کی جزا بھی ذکر کی کیا کہ آپ اللہ عصمت اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت لوگوں سے کرے گا اس میں اشارہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں کو بیان کریں گے یا قرآن کے ساتھ تو آپ فتنے کا شکار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو فتنہ سے نہیں بچائے گا لوگوں کے شر سے نہیں بچائے گا مصیبتوں سے نہیں بچائے گا تو اس سے معلوم ہے نجات کا راستہ قرآن ہے سنت اس لیے کہ روایت کے بارے میں ہے کتاب اللہ بڑے بڑے فطرے ہوں گے نکلیں گے کیسے کہ کتاب اللہ فینبا قبل محبر اللہ عبی اجیر امن حدی اللہ اتنی لمبی حدیث کہاں کے کتاب اللہ یہ کتاب اللہ ہے جس میں پہلے لوگوں کی بھی خبریں واقعات جتنے گزر گئے، قرآن میں خبریں عدم علیہ السلام کے واقعے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات اس میں ہیں اور بعد کی بھی خبریں ہیں بعد میں کیا کیا واقعات ہوں گے زمین سے چپائی نکلے گا بات کرے گا قیامت کی نشانیاں ہیں ایسے ایسے لوگ آئیں گے سب ذکر ہے اس میں حکم و حکمرما خبر اور یہ قانون بھی ہے دستور بھی ہے نظام بھی ہے پانچ سوایتیں احکام کی ہیں زندگی کا کی ضابطہ کیسے طے کرو گے قانون کیسے بناؤ گے اللہ کی عبادت کیسے کریں نبیس مصنف کی تباہ کیسے کریں ماں باپ کی اطاعت و فن کیسے کریں تجارت بزنس کاروبار معاملات اخلاقیات سارا مسئلہ فصل اور اختلافی مسائل قرآن کی بات سب سے آخری ہے بالکل بہتر سارے اختلافات کا حل قرآن کو الفصل انقول الفصل وما هو الحسل نہیں اور من ترقی جب بار جو تکبر کی بنیاد میں چھوڑ دے گا اللہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گا منی تقل خدا فکری اللہ اللہ جو قرآن علاوہ ہدایت راشے گا اللہ اسے گمراہ کرے گا اللہ وحمد اللہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن کیوں پڑھی ہے کہ رسیم اللّہ اللہ کی رسی, ہے اللہ کی رسی, ہے اللہ کی رسی ہے آسمان سے زمین تک اور بعد ابھی الخزائی والی جو روایت ہے اور دوسری روایت نہاد رسی کیسی یہ دل ہے ایک کنارا اللہ کے ہاتھ میں ترف بھی دی کہ دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں فخد بھی وسطم سکو اس کو پکڑو مضبوطی سے تھام رو نکو نک بلند تو دل ولن تو بادہ وادہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگی ہلاک بھی نہیں ہوگی امام مقادلہ خلف وساک و جو آگے کرے گا قرآن ہر معاملے میں اسے جنت میں لے جائے گا اور جو پیچھے کرے گا جہن ملے جائے گا دنیا کی بھی جہنم تباہی بربادی ہلاکت یہ جہنم آخرت کی رہے دنیا کی بھی وَلَا اللہ عمدین قرآن سیرات مستقیم آپ نیند میں ہیں پانی پیجیے سکھ میں کی پیروی کیجیے جو آپ کی تروہی کی گئی ہے ان کا اعلیٰ سیرات مستقیم آپ سیدھے راستے پر تو یہ سیدھا راستہ ہے قرآن یہ دین سرات المستقیم کی تفسیر قرآن اور سنت اللہ نے کہا فستم سکھ ولیق مستقیم وہی کی پیروی کیجیے جو آپ پر وہی کی گئی ہے آپ سیدھے راستے پر یعنی وہی کی تباہی سیرات مستقیم اور ہی انبیاء صدقین شہدا تک پہنچائے گا تو سر ہوا خواہشات کے ذریعے اس میں کوئی کجی نہیں آ سکتی کوئی خواہشات کی پیروی کر کے اس میں کجی نہیں لا سکتا نہ یا دل بات ان میں دیں گی آگے سے بات ہی ہے سکتا انہیں پیچھے سے یعنی آگے اور پیچھے سے یعنی قرآن کی آیتوں کو آگے اور پیچھے سے کاٹ کر کے اس میں کوئی نامزون نہیں لا سکتی علاطل اور زبان کے اوپر التباس نہیں ہوگا قرآن کے پڑھنے میں بلکہ زبان پر ادائیگی بہت آسان ہے اس لیے چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو سنتے ہی رہ جاتے ہیں علاق اللہ اور علماء اس سے سیراب نہیں ہوگی گے جتنا پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کی پیاس بڑھے گی اعلیٰ عظمان لوش تو قرآن اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو کبھی قرآن سے سیراب نہیں ہوتے ہمیشہ تمہارے اندر قرآن پڑھنے اور سننے کا ہی جذبہ ہو بولے اخلوقت رہتے بار بار پڑھنے سے قرآن پرانا نہیں ہوتا ایک مضمون کو آپ پڑھیں گے کسی کی کتاب پڑھیں گے ایک بار دو بار اس کے تھک جائیں گے لیکن قرآن سونے فاتح پوری زندگی پڑھتے رہیں ہر وقت پڑھتے رہیں لیکن ہر وقت ایک لذت ملے گی اس میں سکون ملے گا اس میں چاشنی ملے گی اس میں اکتاٹ نہیں ہوگی یہی قرآن کا معجوزہ دنیا میں کوئی بھی کتابیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں لیکن قرآن جتنے پڑھیں گے اتنے پیاس بڑھتی ہے اتنے ذوق بڑھتا ہے اتنے انسان کے اندر سکون ملتا ہے اتنے نئے معنی ملتے ہیں علم حکمت کے دریاں کھلتے ہیں یہ خلۂ اللہ تنخوی ہے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور وہی قرآن جس کو جب جینوں نے سنا تو کہا سمنا قرآن ایسا قرآن سنا جو عظیم عظیم الشان قرآن ہے عظیم الشان ہے منقال ابھی صلاح جو قرآن کے ذریعے بولے گا وہ سچ بولے گا امن حکم ہے عادل اور جو قرآن کی, کی روشنی میں فیصلہ کرے گا وہ عادل کرے گا امن عامر ابھی اجر اجرہ اور جو اس پہ عمل کرے گا اسے اجر دیا جائے گا امن ہُدی اللہ صلاح سکیم اور جو اس کی طرف دعوت دے گا وہ سراۃۃمستقیم کی ہدایت ملے گی سرات المستقیم ہم ایک ہزار بار پڑھیں لیکن ہدایت اسی وقت ملے گی جب قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے اس لیے ہمیں اللہ تہ دعا کرناۃی دین الصل اللهم احب بلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق وعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ايمان بك وتصديقا بكتابك وفاما يهدك واتباع لسنه النبي اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل العظيم ربيع قلوبنا, ربي قلوبنا ونور سدورنا ونور صدورنا وجلا احزاننا وذهب همومنا وهمنا ولن تجد من دوني متخذا اور هرغز اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے یعنی اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے قرآن کی دعوت نہیں دیں گے دوسری چیزیں پڑھیں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں لگے گا اللہ کی مدد رک جائے گی کہیں جگہ نہیں ملے گی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سے اعراض کا انجام بہت ہی ہے بہت ہی خطرناک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی فرما رہا ہے بولو تقویین ابا قابل امین قطع امین البطین تمام ان کو اگر یہ ہمارے پر بعض باتیں کر لیتے تو کیا ہوتا ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی شہرت کاٹ دیتے تمام ان کو تو کوئی تمہیں سے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے وہ تفت گرد میں متقیوں کے لیے یہ جو ہے نصیحت وول اللہ بدناک وہی در کیا ہے وول اللہ تخت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وولول لفتر یاریاں جب جب کوئی قرآن کی دعوت دیتا ہے دوسرے کو نان مسلم کو تو کبھی کبھی ریفرنس کوئی دوسرے بک کا لیتے تو ویسے وہ کیسا دونوں میں دا دا فرق دا دا ہے قرآن کی آیتوں کو ذکر کر کے اگر وہ باتیں ان کی پچھلی پیش کتابوں میں یہ ہے تو تائید کے لیے بیان کرنے کو حرج نہیں ہوگی غیر مسلم جی جس, جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلفا تو بھی طورات خطر ہوا اگر تم سچے ہو تو تورت لاؤ کہ وہ رجم کو انکار کر رہے تھے آپ نے رجم جو کیا قرآن کی روشنی میں لیکن جب انکار کیا تو کہا تمہاری کتاب میں بھی رجم ہے تو وہ جو پڑھنے لگائی یہودی عالم نے اس کے اوپر اس نے رجم کی یاد پر ہاتھ رکھ دیا عبداللہ بن سلام نے کہا کہ, کہ انگلی ہٹانے کے لیے جب انگلی ہٹائے تو فائدہ یہ طرف الرجم رجم کی یاد چمکنے لگی حد امبنی سرائی بنی سرائی کی باتیں جو قرآن کے موافق جہاں ضرورت پڑے لیکن اس کو بیس نہیں بنایا جا سکتا قرآن کافی ٹھیک ہے ठीके? علم رکھے اگر ایسا ہوتا تو پھر جو وضب خیبر کے اندر مسلمانوں کو کچھ نسخے ملے تھے توریت کی تو اللہ کے نبی نے کیوں کہا ان کو واپس کر لینا چاہیے نا وضب خیبر جو پسند چھ سات ہجری میں جو ہوا واقف ہوا فدیبیا کے بعد فدیبیا تو جو یہ قاعدہ میں اور جب محرم کے شروع میں خیبر خطا ہوا ایک مہینہ لگا وہ خطا کرنے میں اس میں کئی قلعے تھے تقریبا نو دس قلعے تھے اس میں تووریت کے نسخے ملے تھے تو واپس کر دیا صاحب مالا غنیمت ملا واپس کر دیا لے لینا چاہیے نا تو بہت غور کرنے کی بات ہے اس مسئلے میں غنیمت تو حلال ہے کیوں نہیں لیا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انقاد قریب ہے کہ وہ لوگ آپ کو فتنے مبتلا کر دیں اس چیز کی طرف سے جو آپ پرواہی کی گئی ہے تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ جھوٹ بات کریں اور اس وقت جب جھوٹ بات کریں گے قرآن کے خلاف تو وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں گے وقید اللہ تخد کا خلید ہے برو اللہ اگر آپ کو ثابت قدمی نہ عطا کریں آپ کے دل کو مضبوط نہ کریں حق پر تو قریب تھا کہ آپ تھوڑا مائل ہو جاتے اللہ تعالیٰ ہی ثابت عطا کریں اس لیے دادا پڑھیں اللہ ہمیہ مصنف القلوب صدیف قلوب نہ جاتا یا مقلب الخلوب سب اللہ اللہ قبول اگر ہم آپ کو ثابت قدمی ادا نہ کرتے تو آپ ان کی طرح تھوڑا مائل ہو جاتے اردنا کا ادا فلحیات اس وقت ہم آپ کو زندگی اور موت کا ڈبل عذاب کا مزہ چکھاتے یعنی دنیا میں بھی سزا دیتے اور آخر میں آخر دیتے اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے شریعت چھوڑنے سے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخر میں فمل قلین نصیر پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پاتے امت جو ذلیل وخار ہے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی مدد جو رک گئی انتب اللہ مومنین کی یہ ہے کہ اونچے رہو گے جب مومن رہو گے تو اونچے قرآن ہی اونچا کرے گا نا ندافحاد الکتاب یا قرآن ہو خرید اسی کے ذریعے اللہ بلندی بلے جائے گا وہی قرآن پڑھو گے سمجھو گے تبھی تو اللہ بلندی بنے جائے گا تو اللہ نے کہا وہ ان قید الحیح سفیز القریب تو یہاں پر بھی آپ ہرگیز اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے لحد کہتے ہیں ایک طرف جھک جانا قبر جو ایک طرف جو جھکی ہوئی قبر ہوتی ہے اس کو لحد کہتے ہیں اور الحاد کا معنی آتا ہے اللہ کے دین میں تحریک پھیر دینا اللہ کے دین کو کسی اور چیز کی طرح پھیر دینا الحاد مرحد یعنی مائل ہونے کی جگہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ یعنی اللہ کے نام کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسفر نب سے غم اللہ مشرقین اور غفار چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر اور غریب صحابہ کو الگ بیٹھ اور ہٹائیں جیسے عبداللہ بن مسعود بلال اور صحیب رومی سعد میں نبی وہ خاص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رسود چند صحابہ تھے جو نبی سلم مجلی سمے ہوتے تھے اور اب ان کے سر بیٹھتے تھے غفار نے کہا مشرقین نے کہا ابئی بن خلف نے کہا ان کو ہٹاؤ ہم آپ کے لئے بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں بات ہے کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے ایمان لے آئے تو بڑا اسلام کا کام ہوگا اللہ نے فوراََ نہ وہاں سرام وسم نفس کمالشی گرید اللہ نے جا ترین حیات نفس کمالشی گرید ال اور اللہ ولاد الدین عرب الغداد جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں ان کو دور مت کرو مالی کا اپنے حساب ہے مجھے آپ کے ذمہ ان کا حساب نہیں ہے اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے ورنہ اگر آپ ایسا کریں گے فتقو امین اب عالمین آپ غالبہ موجائیں یہاں بھی اللہ تعالی نے فرم آپ اپنے آپ کو ثابت قدم کریں لازم کریں بیٹھنے کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام صبح و شام چمک اذکار صبح کی دعائیں شام کی دعائیں ایک صبح کی نماز شام کی نماز یا اللہ کی یعنی یا, یا نہیں تو اسے وہ کسرت سے اللہ کو یاد کرنا بولا صبح شام یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں صبح شام خاص طور سے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے صبح شام تو اس وقت زیادہ یاد کرنا چاہیے اس لیے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تو کیا کہا اولاد تو ملے گی فنادت الملائک کہ وہ قائم مسلم ان اللّہ یو بشرک یو بشرک یا مسدقم کریمت میں اللہ و سید ہوں حصور ہوں نبی سب ملے گا نبی بھی ملیں گے نیک اولاد بھی ملے گی پاک سانپ بھی ہوگا برائی سے دور بھی ہوگا دعا کیا لیکن آگے کیا کہا کو رب کا اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرا اگر نعمت لینا ہے نیک اولاد ہونا چاہیے بہت زیادہ اللہ کو یاد نیک اولاد کے یا کسی بھی نعمت کے استمرار اور بقا کے سبشی بار بلی بکار, بلعشی بکار شام صبح شام اللہ کی تصویر بیان کرو صبح شام اللہ کی تصویر بیان کروز اللہ کرن کثیرہ کی تفسیر جو مجاہد ہی ہے صبح ہمیں شام کی دعائیں سوتے وقت دعائیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے نفس کو لازم پکڑے اپنے آپ کو بلازم پکڑے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح شام جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں آپ اپنی نگاہ کون سے نہ ہٹائیں کہ آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہوتا آپ اس کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اس میں اشارہ یہ ہے دنیا دار لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے ایک ان سے مشورہ نہیں لینا چاہیے اور ان کو کوئی عہدہ و منصب نہیں دینا چاہیے دین اس قرآن اصحاب مجلس عمر اور دیںم شبان بخاری کروائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیبنٹ کے ممبر قرآن کے قاری ہوتے تھے چاہے وہ بوڑھے ہوں یا جوان کی کیونکہ قلب پر رحمت الہی کا نزول ہوتا اللہ تعالیٰ ان کی فکر کے اندر بالدگی اور تازگی دیتا ان کی باتوں میں اعتدال پایا جاتا سوچنے کا انداز ان کا دینی ہوتا ہے اس کے بھی نہیں کہ بالکل عبادت کرنے والے کو سیدھے ہم لے لیں یعنی حالات پہ بھی نظر ہونا اسے نہیں جو قرآن سنت پڑھے گا اس کی حالات پر بھی نظر ہوگی یہ مطلب وہ واقعہ سے بھی واقف ہوا جو شاہ, شاہ فوزان سے پوچھا گیا علماء جو ہے موجودہ حالات سے واقف نہیں ہوتے تاکہ جو موجودہ حالات سے واقع نہیں ہو واقف نہیں وہ عالم ہی نہیں ہو, ہو سکے کہ قرآن سنت خود کا غور و فکر کرنے کے لیے غور کرو کائنات کے چیزوں کا مشاہدہ کرو معلوم کرو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فقان امر و فروطہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غاخل کر دیا جس نے خواہشات کی پیروی کی اس کی بات نہ مانگی فقان امر اس کے معاملے میں بے احتجاجی ہے اس لیے اللہ نے کفا رب اللہ حیات دنیا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے اور جس کا صرف دنیا مقصود ہو آپ اس کی آپ اسے اعراض کیجیے یہاں تو بات بھی نہیں ماننا ہے اور اس سے دور بھی بھاگنا ہے یعنی ان کے مجلسوں میں نہیں بیٹھے دنیا دار لوگوں کے مجلسوں میں نہیں بیٹھے ان کی... اس لیے تاجر تاجر کے ساتھ بیٹھتا ہے تو تجارت کے بارے میں بار عالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے علم کی موتیاں وہاں پہ ملتی ہیں سائنسٹیسٹ کے بعد پڑھیں گے تو وہاں آپ کو اس بارے میں معلومات ہو دنیا داروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پوری دنیا ہی سب کچھ ہے یا دنیا, دنیا. خلتل یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہے ان اللہ اللہ ہر سالم سے بہت رکھتا ہے جو دنیا کے علوم کو خوب جانتا ہے اور آخر سے کافی ہے کیا نام روح فون اللہ خی مختصر رکھے سفر بھی آپ لوگوں میں سے کوئی میں م... م... م... م... م... م... ہوں کتنے بجے م... میرا... م... م... میرا گھر تو وہاں ہے لیکن میں گاڑی کو رکھنے کے لیے ادھر آؤں گا پانچ بجے میں کوشش کرتا ہوں ادھر آنے کی یعنی بہرحال چھ بجے اگر نماز سے پہلے ہی اگر ہم لوگ فرض پڑھ لیتے یعنی یا راستے میں جیسے راستے میں کوئی مسجد ہے اپنی مسجد تو نہیں لیکن بہت ساری بتائیں اوور سے اترنے کے بعد میں فلائی کرنے کے بعد سے نا پھر ایک دو فلائی اور آتے ہیں وہ نہ کہیںسی تو کھل جائے گی کھلی رہتی ہے بجے میں